السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرکزی واشد اللہ واشد الحمد رسول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 واحل العقدة من لساني يفقه قولي فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم روا مسلم اوکمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے خطبہ کے لیے ہم نے نبی علیہ السلات والسلام کی ایک جوام الکلم حدیث کا انتخاب کیا ہے جوام الکلم یہ نبی علیہ اللاۃ والسلام کا ایک ایسا خاصہ ہے جو صرف آپ کو عطا کیا گیا اور آپ علیہ السلاطلام کے علاوہ کسی نبی یا کسی مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور تی الکلم کہ مجھے جوام الکلم عطا کیے گئے ہیں جوام الکلم اس طرح عطا کیے گئے اس کا معنی جناب عائشہ صدیقہ قاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے وہ فرماتی ہیں ما كان رسول اللہ صسرودا نبی علیہ, علیہ اس طرح بات نہیں کیا کرتے تھے جس طرح تم بات کرتے ہو بلکہ آپ علیہ السلاۃ والسلام اس طرح بات کرتے تھے آپ کانا یتکلم کلام فصل بین آپ واضح کلام کیا کرتے تھے رک رک کر کلام کیا کرتے تھے اور آپ کا کلام اتنا مختصر ہوتا کہ جو بھی مجلس میں بیٹھا ہوتا وہ آپ کے کلام کو حفظ کر لیتا تھا یہ نبی علیہ سلات السلام کا خاصہ ہے۔ امام زہری رحم اللہ وہ جوام الکلم ہونے کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ سلاۃ والسلام کو دین کا بہت زیادہ حصہ ایک چھوٹی سی حدیث میں بیان کرنے کا ملکہ حاصل تھا اور آپ علیہ السلاطلام چھوٹی سی بات ارشاد فرماتے اور وہ چھوٹی سی بات آپ علیہ السلاطلام سے قبل سابقہ کتابوں میں موجود ہوتی تھی تو یہ جمام الکلم ہونا یہ نبی علیہ السلاطلام کا خاصہ ہے اور انہی جوان القلم احادیث میں سے ایک حدیث جس کا آج کے خطبے کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے اس حدیث کو ہم شروع کرتے ہیں وہ حدیث تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح مسلم میں موجود ہے آپ علیہ السلاط والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ یہ دین خیر خاہی کا نام ہے صرف خیر خائی کا نام ہے اور خیر خاہی کے علاوہ اس دین میں کچھ نہیں یہ بات نبی علیہ السلطل نے تین بار اشاد فرمائی ادینسی عدین النسیحا عدین النسیحا کہ یہ دین صرف خیر خاہی کا نام ہے جب صحابہ کرام نے نبی علیہ سلاۃسلام کا یہ جملہ سنا تو آپ ان کے دلوں میں ایک شوق پیدا ہوا کہ یہ دین جو خیر خاہی کا نام ہے یہ کن کے لیے چنانچہ انہوں نے پوچھا لمن ہی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ دین جو خیر خواہی کا نام ہے یہ کن کے لیے ہے تو آپ علیہ السلام السلام نے جواب میں پانچ اسناف کا تذکرہ فرمایا کہ یہ دین ان پانچ چیزوں کے لیے خیر خواہی کا نام ہے وہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں للہ سب سے پہلے یہ دین خیر خاہی کا نام ہے اور خیر خاہی اللہ رب العالمین کے ساتھ نمبر دو بلی کتاب ہی یہ دین اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ خیر خاہی کا نام ہے ولی رسول ہی یہ دین اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خاہی کا نام ہے ولی امت المسلمین نمبر چار کہ یہ دین مسلمانوں کے ائمہ اور حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہ کرنے کا نام ہے وہ عام طمبر پانچ کہ یہ دین عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ کرنے کا نام ہے تو نبی علیہ السلات نے یہاں اس حدیث کو مکمل فرمایا یہ حدیث اس قدر عظیم الشان ہے بعض علماء کا کہنا ہے انح احد عہد اربا دین کہ اگر پورے دین کے چار حصے کیے جائیں پورا دین چار حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ حدیث پورے دین کا ایک حصہ بن جائے گی اس قدر اس حدیث میں عظیم الشان مقام ہے اس حدیث کا کہ یہ دین کا ایک چوتھا حصہ ہے اور چوتھا حصہ کیوں نہ ہو اس حدیث پر اگر آپ غور کریں اس میں سارے حقوق کو جمع کر دیا گیا ہے اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں حقوق العباد بھی شامل ہیں اللہ کے کیا حقوق ہیں وہ بھی شامل ہیں قرآن مجید جو اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کے کیا حقوق ہیں وہ بھی شامل ہیں اور پھر حقوق العباد جن میں سر فہرست نبی علیہ السلط والسلام کے ہم پہ کیا حقوق ہیں وہ بھی شامل ہیں عام لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہو وہ حقوق بھی اس حدیث میں شامل ہے مختصر سے حدیث ہے اس حدیث کی ہم مختصر شرح کرنا چاہتے ہیں نبی نبیت والسلام نے یہاں حسر اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہ دین صرف خیر خاہی کا نام ہے جو عربی کو جانتے ہیں وہ بخوبی اس قاعدے سے واقف ہوں گے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو کلام میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور یہاں مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں کلام میں تاکید پیدا ہو گئی یہ دین صرف خیر خاہی کا نام ہے اور تاکید در تاکید اس وقت پیدا ہوئی جب نبی علیہ السلط نے یہی بات تین بار شاد فرمائی کہ یہ دین خیر خائی کا نام ہے پتا چلا کہ اس دین میں خیر خاہی اور خیر خائی کے علاوہ کچھ نہیں یادور وحد رحمت اللہ یہ دین کا امتیاز بتایا گیا اے لوگوں تمہارے پاس ایسا دین آیا ایسی نصیحت آئی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے موضاء ہے وہ شفا الماف صدور اور دلوں میں موجود تمام بیماریوں کو ختم کر دینے والی ہے دلوں میں موجود زنگوں کو ختم کر دینے والی ہے یہ دلوں کے لیے شفا ہے وہ یہ ہدایت ہے و للمؤمنین اور مومنین کے لیے رحمت ہے یہ اس دین کا خاصہ جو صرف خیر خائی پر مبنی ہے جس کا بھیجنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہو جس کے ناموں میں رحمان اور رحیم ہو جس کے ناموں میں مؤمن جیسے نام شامل ہوں اور جس کی طرف یہ دین بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وصف بھی یہ ہو کہ وہ رحیم ہیں وہ مومنین کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں وہ رعوف اور رحیم ہیں اور پھر یہ دین یہ خود بھی از خود سراپا رحمت ہے سراپا خیر ہے خیر کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے مسرد احمد کی حدیث ہے جس کو امام بخاری اپنی صحیح میں معلّاً ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض تو بالحنیفیت مجھے جو دین بھیجا گیا ہے یہ حنیف ہے حنیف جو دیگر تمام ادیان باطلہ سے کٹا ہوا ہے اور اسمح یہ دین آسان ہے اس میں تمام لوگوں کے لیے خیر ہے بھلائی ہے خیر کے علاوہ اس دین میں کچھ نہیں ہے تو یہ بات نبی صلاح و السلام نے ارشاد فرمائی تین بار صحابہ نے سوال کیا لمن ہی یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ دین خیر خی کن لوگوں کے لیے اور یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں تو نبی علیہ السلۃ والسلام نے ان پانچ اصناف کو پہلے ہی ذکر نہیں کیا بلکہ جواب کو مبہم رکھا پہلے یہ بتایا کہ دین خیر خائی ہے تاکہ صحابہ کے دلوں میں شوق پیدا ہو شوق پیدا ہو کہ یہ دین خیر خائی کن کے لیے تبھی انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے یہ دین خیر خواہ کن کے لیے تب نبی علیہ السلۃ والسلام نے آگے فرمایا لاہ یہ دین خیر خائی ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خائی کا معنی کیا ہے نصیحت کا معنی کیا ہے کہ تم اس کی عبادت میں خالص ہو جاؤ خالص اس کی عبادت کرو جملہ عبادات اسی کے لیے ہوں اور ان عبادات میں کسی کو دکھلاوا مقصد نہ ہو کسی کو دکھانا نمود و نمائش کرنا مقصد نہ ہو بلکہ اخلاص اس میں ملحوظ رکھا گیا ہو ہر عبادت تم اللہ رب العالمین کے ساتھ خالص کر دو یہ ہے ان نصیحت اللہ رب العالمین کے ساتھ نصیحت اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خائی نصیحت کا جو عربی میں اگر آپ معنی دیکھیں عربی میں جملہ کہا جاتا ہے نسا میں نے شہد کو نصح کر دیا خالص کر دیا ہر قسم کی میل کو سے پاک کر دیا یہی نصیحت اللہ رب العالمین کے ساتھ اس طرح ہے کہ ہر عبادت میں صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہو اسی کی رضا مقصد ہو اس کے علاوہ کسی اور کی کسی اور کو دکھانا مقصد نہ ہو ست اللہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خائی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایو افضل آپ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا النصح اللہ رب العالمین کے ساتھ خالص ہو جانا یہ اعمال میں سب سے عظیم اور سب سے بہترین عمل ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ خالص ہو جانا اور یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو توحید کی تینوں اقسام ہیں جب تک ان کی صحیح معنوں میں معرفت نہ حاصل نہ ہو اس وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ نصیحت کا کمانا مکمل نہیں ہوتا آج بہت سے لوگ توحید کی تین اقسام سے ناشنا ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ توحید کی تین اقسام کون سی ہیں ان کو جاننا ضروری ہے اللہ کے بندوں تین اقسام کون سی ہیں توحید ربوبیت اللہ رب العالمین کو رب ماننا خالق ماننا کہ پوری کائنات کا خالق صرف اللہ رب العالمین ہے پوری کائنات کا مدبر صرف اللہ رب العالمین ہے اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس پوری کائنات کا رب ہے یہ توحید ربوبیت توحید کی دوسری قسم توحید الوحیت جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب عبادات اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دینا ہر عبادت میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا وہ عبادات کوئی بھی ہو وہ نماز ہو روزہ ہو زکوٰۃ ہو حج ہو وہ عبادات مالی ہوں یا بدنی ہوں ہر عبادت اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کر دینا یہ ہے توحید الوحیت اور توحید کی تیسری قسم توحید اسماع و صفات اللہ رب العزت کے بہت سارے اچھے اچھے اور خوبصورت نام ہیں اس کی صفات ہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ان ناموں میں اور ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی صفات جیسی کسی مخلوق کی صفت نہیں ہے اس چیز کا عقیدہ رکھنا اس کو سمجھنا یہ توحید اسماع و صفات ہیں توحید کی ان تینوں اقسام کو ماننا ان, ان کی معرفت حاصل کرنا پھر ان کے مطابق عمل کرنا اسی عمل کے ساتھ ہی اسی معرفت کے ساتھ ہی ایک انسان کی توحید مضبوط اور راسخ ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین نے توحید کی ان تینوں اقسام کو ایک آیت میں مذکور فرمایا سورہ مریم کی آیت ہے آیت نمبر 65 اللہ رب العالمین نے فرمایا رب السماوات والأرض وما وصطبر لعبادته هل تعلم له اللہ رب العالمین کون ہے رب الما اللہ رب العالمین اور جملہ توحید ربوبیت کی عکاسی کر رہا ہے اللہ رب العالمین رب ہے خالق ہے فسط عبادت دوسرا جملہ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہو یہ جملہ توحید الوہیت کی عکاسی کر رہا ہے اور آخری جملہ سمیا کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو کوئی ہم پلہ جانتے ہو اس کی صفت جیسی کسی اور کی صفت ہو کیا تم ایسے کسی چیز کو جانتے ہو جواب یہ نہیں اے اللہ نہ تیرا کوئی ہم نام ہے نہ تیرا کوئی ہم پلہ ہے نہ تیری صفات جیسی اسی مخلوق کی صفت ہے یہ جملہ توحید و صفات کے کاسی کر رہا ہے توحید کے تینوں اقسام ان کو سمجھنا ازحد ضروری ہے اور انسان کی توحید اسی وقت راسخ ہو سکتی ہے مضبوط ہو سکتی ہے جب ان تینوں اقسام کی معرفت ہو تو یہ سب سے پہلا جملہ حدیث کا کہ خیر خواہی انسان ہو کرے اللہ رب العالمین کے ساتھ نمبر دو بلی کتاب ہی خیر خواہی ہو اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ خیر خائی کا کیا معنی ہے سب سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ جو خیر خائی کا معنی ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ آپ قرآن کے تعلق سے وہی عقیدہ رکھیں جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا جو عقیدہ صرف صالحین کا تھا اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ قرآن اللہ رب العالمین کی صفت ہے یہ مخلوق نہیں ہے اور جو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید, مجید کو مخلوق مانے گا تو وہ کافر ہے یہ سلف ص کا عقیدہ ہے تو یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اللہ رب العالمین کی صفت ہے اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں تو اس پہ یہی عقیدہ رکھنا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اسی لیے صلف صن رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے باتیں کریں تو ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں دعائیں کرتے ہیں گویا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ رب العالمین سے باتیں کر رہے ہیں اور جب ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے باتیں کریں تو ہم اس کا قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں یہ قرآن اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں اللہ رب العالمین کا کلام ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اس کی صفت ہے مخلوق نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے حقوق وہ کیا ہیں ان کو جاننا بھی ضروری ہے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بھی ہم پہ فرض ہے اور ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے شفیع قرآن مجید پڑھا کرو کہ تمہارے تمہارا قرآن مجید کو پڑھنا اس کا ثواب کیا ملے گا تمہیں اجر کیا ملے گا کہ قیامت کے دن یہ قرآن آئے گا اور تمہاری شفات کرے گا تمہاری شفاعت کرے گا آگے فرما اکرا زہرا البکرا و عمران سورہ بکرا اور سورہ عال عمران کو بالخصوص زیادہ پڑا کرو کیوں فعم نما یامتی کاما کما یہ دو صورتیں قیامت کے دن ایسے آئیں گی جیسے بادل آتے ہیں قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العالمی کے سامنے حجت کریں گے کہ اے اللہ اس نے ہمیں پڑھا ہے اس پڑھنے کی وجہ سے اسے تو جنت کا داخلہ عطا فرما سورہ بقرہ اور آل عمران قرآن مجید کو پڑھنا یہ اس کا حق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کو آہستہ آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑے اس کو ترتیل کہتے ہیں جس کا اللہ رب العالم نے شاگرد الکمہ ابن وقاص ال بہت بڑے قاری قرآن تھے عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا کہ تم مجھے قرآن مجید کا کچھ حصہ سناؤ چنانچہ الکما نے اپنے استاد کو قرآن مجید کا جب کچھ حصہ سنایا تو اس میں کچھ جلدی کی تھوڑا سا جلدی پڑھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا رت الفا کا ابیب امی فن زینت القرآن الکما تم پر میرے ماں باپ قربان ہو اس قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو ترتیل کے ساتھ پڑھو یہ آہستہ پڑھنا ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کی زینت ہے یہ قرآن کی زینت ہے اور جو قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے اس کا کیا ثواب ہے کیا اس کا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو قالصاحب القرآن اترا ورت اقرا ور تقیب ورت الکما کم ترت الف دنیا جو قرآن مجید کا حافظ ہو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اس قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے مقامات کی طرف چڑھتے جاؤ اور پڑھنا کس طرح جس طرح تل آرام آرام سے آہستہ آہستہ پڑھو کما کن ترتل جس طرح آرام آرام سے تم دنیا میں پڑھتے تھے معنی یہ ثواب اس وقت ہی حاصل ہوگا جب قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے اور جہاں تمہارا قرآن مجید ختم ہوگا وہی تمہارا جنت میں مقام ہوگا تو ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ بھی قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق ہے کیونکہ دوسرا جملہ جو آپ نے بیان کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ نصیحت ہو اور تیسرا جملہ جو اس حدیث میں موجود ہے ولی رسول ہی نصیحت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت کا کیا معنی ہے سب سے پہلے اس بات کو جان لینا اور عقیدہ رکھ لینا کہ نبی علیہ سلاۃ وسلم تمام انبیاء تمام رسول میں خاتم النبیین ہیں آپ سب سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات کا عقیدہ رکھنا جو اجماعی عقیدہ ہے اجماعی عقیدہ ہے اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں بحمد للہ اس کے بعد یہ بات جان لینا کہ نبی علیہ السلط والسلام کی احادیث کا وہی مقام ہے جو قرآن مجید کے حکم کا مقام ہے اگر ایک بات قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا اور ایک بات اس کا حدیث میں حکم دیا گیا تو دونوں کی حجیت برابر ہے دونوں کی حجیت برابر ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کی احادیث کو لیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا جس طرح قرآن مجید پر عمل کیا گیا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنے ساتھ بیان کیا اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گویا اللہ کی بات اور رسول کی بات یہ حجیت میں برابر ہے میں ہوتے فقط عطا اللہ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے رسول کی اتباع کرے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کیا اللہ رب العالمین کی اتباع کیا نبی علیہ السلط والسلام کی حدیث کو ہم وہی مقام دیں جو مقام اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کے کسی حکم کا ہے خدیت میں قرآن اور حدیث یہ دونوں برابر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی السعت والسلام کی ساتھ نصیحت کا یہ معنی بھی ہے کہ تجرید المتابعت عطل یہ جان لینا کہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی شخصیت کی اتباع ہم پہ فرض کی ہے اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے جو بھیجنے کا ان کو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ رسول ہے تم پر ان کی اتباع ضروری ہے صرف ظاہری نعرے بازی یا شوبدہ بازی سے کوئی بھی انسان نبی علیہ السلات والسلام سے محبت نہیں کر سکتا نبی علیہ السلات وسلام کی کامل محبت اس وقت ہوگی جب آپ ان کی اتباع کریں گے یہ اتباع کرنا یہی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے ان کو رسول ہونا مان... مانا ہے غما اور سلام رسول الیط اللہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ایک ہی مقصد تھا ان کا اللہ بإذن اللہ کہ ان کی اتباع کی جائے ان کی اطاعت کی جائے ان کی بات کو مانا جائے یہی ہر نبی کا ہر نبی کے بھیجنے کا مقصد ہے تو نبی علیہ سلاۃسلام کی اتباع خالص انہی کی اتباع کرنا یہ بھی نبی سلاۃ اسلام کے ساتھ نصیحت کا مانا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بینا کہا بینا بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن من اہل الكتاب حتى رسول من اللہ فرمایا یہ کفار یہ مشرقین اہل کتاب یہ اس وقت تک باز نہیں آ سکتے حتہ تحم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے بینہ کیا ہے آگے اللہ رب غلطم نے خود ہی وضاحت کر دی رسول من اللہ یہ بینہ اللہ کا رسول ہے صرف یہی وہ شخصیت ہے جو بینا کہلائے جانے کی مستحق ہے جس کی بات کو نافذ کرنا یہی ہم پر حق ہے امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ میں جب اپنے طلبا کو حدیث کا درس دیتے تھے تو اکثر طور پر اکثر مقامات پہ یہ بات کہا کرتے تھے نبی رسات و السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے یہ بات جان لو کہ جتنے بھی لوگ بھیجے گئے ہیں جتنے بھی لوگ پیدا کیے گئے ہیں ان میں صرف ایک ہی شخصیت ایسی ہے جس کی بات کو نافذ کیا جا سکتا ہے جس کی بات کی وجہ سے ہم کاموں سے روک سکتے ہیں محرمات سے بچ سکتے ہیں اور اسی کی بات کو نافذ کیا جا سکتا ہے اور وہ شخصیت یہ ہے اور قبر کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے یہ جی نبی رسات اسلام کا مقام ہے کہ صرف آپ ہی کی اتباع کی جائے اب جو لوگ ظاہری نعرے بازی سے اپنے آپ کو محبان رسول کہتے ہوں محبت رسول کے دعوے کرتے ہوں لیکن اگر وہ اتباع سے خالی ہیں اتباع سے آ رہی ہیں تو وہ محبت میں کامل نہیں ہے محبت ان کی مکمل نہیں ہے تاسی محمد الب انتظ محب المری فلقیاسی شنی اُن کم تصاد محب المحب مت اُربی شاعر ہے ہمیں ایک قائدہ سمجھا گیا کہ نبی علیہ سلات والسلام کی معصیت کرتے ہو آپ کی بات کو ٹھکراتے ہو وہ انت و محبہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ میں نبی علیہ سلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں ہادال عمری فلقیاسی شنیا ہوں یہ انتہائی غلط اور جھوٹی بات ہے ان کنتا ہوں اگر تم سچے ہوتے اگر تمہاری نبی کے ساتھ محبت سچی ہوتی تو تم نبی کی اتباع کرتے ان محب المئی محب و جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی مکمل اتباع کرتا ہے تو یہ اصل محبت ہے کہ نبی علیہ السلاۃسلام کی بات کو مانا جائے آپ کے فرامین کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے یہ نبی سلاۃ والسلام کی اصل محبت ہے لئی سلیمان ابلی ولا بمنی ولا کن ماں وقل قلبی وسدقت العمال امام حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول کہ ایمان ظاہری سجاوٹ کا نام نہیں ہے ظاہری ملما سازی کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کیا ہے ما وقر فی القلب جو تمہارے دلوں میں گھر کر جائے اور پھر تمہارے اعمال تمہارے ایمان کی دلیل بن جائے تمہارے اعزاز سے وہی عمل صادر ہو جو تمہارے ایمان کی دلیل دے اصل ایمان یہ ہے اصل ایمان یہ ہے کہ نبی سلاتو والسلام کی اتباع کی جائے یہ اصل ایمان ہے کچھ عرصہ قبل ایک دن منایا گیا وہ دن نبی علیہ السلط والسلام کی شریعت سے ثابت نہیں ہے اتباع اسی وقت ہے جب ہر وہ کام کریں جو نبی علیہ سلات والام کی شریعت سے ہمیں ملاؤ شریعت سے باہر ہٹ کے کوئی کام کریں گے تو وہ اطاعت نہیں کھلائی جائے گی وہ اتباع نہیں کہلائی جائے گی وہ محبت رسول نہیں کہلائی جائے گی وہ بدعت کہلائی جائے گی جس کے بارے میں سفیان سوری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا البداۃ احب الى ابلیس من المعصیہ بدعت یہ شیطان کو گناہ اور معصیت سے زیادہ محبوب ہے کیوں فن الماسی منہا و ان البعت لا یوتاب منہا ایک گناہ گار شخص گناہ کرتا ہے گناہوں پہ گناہ کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں میں گناہ کر رہا ہوں اور ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ وہ توبہ کر لیتا ہے تو ماسیت اور گناہ یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان توبہ کر سکتا ہے تابو منہا اور بدعت ایسی چیز ہے ایسا عمل ہے جس سے انسان توبہ نہیں کر سکتا انسان توبہ نہیں کرتا کیوں کیونکہ بدعتی شخص جب بدعت اختیار کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ذریعے اللہ کے قریب جا رہا ہوں میں تو اچھا کام کر رہا ہوں اچھے کام سے بھلا کوئی توبہ کرتا ہے بزام خیش تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اللہ رب ربرالم کے قریب جا رہا ہوں اچھے اچھے کام کر رہا ہوں حالانکہ وہ کام شریعت میں ثابت نہیں ہوتے وہ اللہ کے قریب نہیں جاتا بلکہ وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کا معروف قول ہے جو محمد اسلام میں بدعت اختیار کرے بدعت کو رائج کرے اور بدعت کو رائج کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے میں نے نیکی کیا فقط ظننا اس کا یہ گمان بن گیا اس نے یہ عقیدہ اپنا لیا گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے نعوذ باللہ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اکمل اچمم تو مچی اللہ رب العالمین کا, العالمی کا یہ فرمان ہے یہ اعلان ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے دین مکمل کر دیا ہے اب اس میں کسی عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ بداعتی شخص بدعات کو رائج کر کر کے گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دین مکمل نہیں ہے مکمل تو اب ہوا ہے اس میں فلاں اور فلاں عمل کی کمی تھی یہ ایک بداعتی شخص کا گمان بن جاتا ہے تو بہرحال وہی عمل آپ کو نجات دلا سکتا ہے اللہ کی قریب کر سکتا ہے جو عمل شریعت سے ثابت ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفین تنہ من رقی بہا نہ تخلف منتخل فنحل امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے نبی علیہ صلاۃ والسلام کی سنت یہ نوح علیہ صلاۃ والسلام کی کشتی کی مانند ہے اب جو شخص اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا اور جو شخص اس کشتی سے پیچھے ہٹ گیا وہ کوئی بھی ہو وہ غرق ہوگا وہ ہلاک ہوگا اس کو کامیابی نہیں مل سکتی یہ نبی علیہ ساتو والسلام کے ساتھ نصیحت کا معنی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کے آگے حدیث کے دو جملے رہتے ہیں چوتھا جملہ جو نبی علیہ نے فرمایا ولی یا ولی امت المسلم یہ دین نصیحت ہے مسلمانوں کے ائمہ اور حکمرانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ رسول اور اس کے بعد حکمرانوں کی اتباع کو حکم دیا یا ایو الدین آ اطیعوا اللہ و عطی الرسول و اول المری منکم ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو و اول منکم اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو اب مسلمانوں کے حکمران اور جو امہ ہیں ان کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے بہت اصلاح کی ضرورت ہے یعنی دین قرآن و حدیث ہمیں حکمرانوں کے تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس سے اکثر لوگ آ رہی ہیں پہچانتے نہیں ہیں تو حکمرانوں کے تعلق سے یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ ان کے ہر بات کو مانا جائے اتباع کی جائے قرآن میں بھی اس کا حکم ہے حدیث میں بھی متواتر حدیث میں اس کا حکم ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے نبی علیہ السلط والس نے فرمایا اللہ یردال صلاسا اللہ رب العالمین تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور راضی ہو گیا اور وہ چاہتا ہے کہ تم ان تین چیزوں پہ بدرجہ اتم عمل کرو یردم ولاشو بھی شیحا اللہ رب العالمین اس بات سے راضی ہے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ دوسری چیز بیرا تسم و بے حب اللہ جمی اون ولا تفرق <تَفرَّكُوا> اور وہ اس بات سے بھی راضی ہے اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی جو حبل اور اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو فرقوں میں نہ بٹو فرقہ بازی نہ پھیلاؤ فرقہ بازی نہ کرو اور جو قرآن و حدیث کی اساس ہے اس پر جمے رہو اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی قرآن مجید ہے وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ و بحب وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی نہ کرو تو حبل اللہ سے مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ قرآن مجید ہے یہ حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے تو یہ دوسری چیز کہ اللہ اس بات سے راضی ہے کہ تم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی میں نہ پڑو اور تیسری اور آخری چیز ان سے چیز یہ کہ اللہ تم, تم سے اس چیز پر راضی ہے وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ تم اس پر عمل کرو وہ کیا ہے کہ تم نصیحت کرو خیر خواہ کرو ان لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ رب العالمین نے تمہارا حکمران بنایا ان کے ساتھ خیر خواہ ہم پہ ضروری ہے اور یہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ حکمران کسی بھی طریقے سے آپ پہ مسلط کیا گیا ہو کسی بھی طریقے سے وہ آپ, آپ کا حکمران ہو تو وہ آپ کا واقع حکمران ہے اور اس کی بات کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے اور صلف صالحین کا یہی عقیدہ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو یہاں جو ہم نے آئے ابھی پڑھی ہے بول امر حکمرانوں کی اتباح کرو تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اتباع صرف اور صرف اطاعت کے کاموں میں معصیت میں اتباع نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی حکمران آپ پہ یہ یعنی آپ پہ عائد کرے کہ تم فلاں جو معصیت ہے اس کو کرو تو یہ یہاں پہ اب آپ نے اس حکمران کی بات کو نہیں ماننا بات اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے اور اگر ایک حکمران جو خود گناہگار ہو گناہ کرتا ہو شرابی ہو زانی ہو وہ آپ کو جو بھی اطاعت کی بات دے گا بتائے گا تو اس اطاعت کی بات کو ماننا ضروری ہے یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکمران تو گناہگار ہے اس کا تو اخلاق ہی ٹھیک نہیں اس کا تو کردار ہی ٹھیک نہیں یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کی بات کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے اور حکمرانوں پہ برملا تنقید کرنا ان کو برا بھلا کہنا سب و شتم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے سلف صحیح یہی عقید ہے کہ حکمرانوں کی جتنی بھی یعنی مصیبتیں آپ پر مسلط ہوں جو بھی تکالیف آپ پر ہیں ان پر صبر کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں با عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع فی رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلات والسلام نے ہم سے بیعت لی بیعت لی عہد و پیمان لیا کس بات پر علیہ السلم سماں اور تاط کو اپنے اوپر لازم قرار دے دو اللہ کی رسول کی اور حکمرانوں کی سماں اور تاط کو اپنے اوپر لازم قرار دے دو اور معاملات چاہے جیسے بھی ہوں چاہے تم پر مشکلات ہوں یا آسانیاں ہوں چاہے تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو نبی علیہ السلط والسلام نے ہم سے یہ لے لی کہ ہم نے سماں اور اتاد سے کام لینا حکمرانوں کی سم ارتاد کرنی ہے اور جو جتنے بھی ایسے یعنی چیزیں اپنائی ہی جاتی ہیں جو حکمرانوں پر تنقید کرنا ہے ان کو برا بھلا کہنا بر ملا تنقید کرنا تو یہ صلیف صالحین کے جو ان کا منحج ہے یہ اس کے خلاف ہے خوارج کی علماء نے دو قسمیں بتائی ہیں ایک خوارج وہ ہے خارجی وہ ہے جو مسلمانوں کے حکمران کے خلاف بغاوت کرتا ہے ایک یہ خارجی ہے اور دوسرا خارجی وہ ہے جو بیٹھے بیٹھے لوگوں کو بھارتا ہے کہ فلاں حاکم کے خلاف بغاوت کرو یہ بھی خارجی ہے جو برمرا تنقید کرے حکمرانوں کے نقائص آپ کے سامنے رکھے علماء نے اس کو بھی خارجی قرار دیا تو یہاں پہ یہ چوتھا جملہ پورا ہوا اور آخری جملہ وہ عام یہ نصیحت جو دین نصیحت ہے یہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی نصیحت کا نام ہے حسن بصری الحمد اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے بہت سارے نبی علیہ صلاحت کے اصحاب کو یہ سنتے ہو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین کے جو سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں وہ کون ہیں الذین حب عباد اللہ اہ یو ویحببون ببون اللہ الہ ابادی <تصفح> وہ لوگ جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو جگا دیں اور وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف ان کا محبوب بنا دے اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرنے لگ جائے ویا سعود نفی الرد وہ لوگ جو زمین میں نصیحت کا کام کرتے ہیں خیر کا کام کرتے ہیں عام مسلمانوں کے ساتھ اچھے اور اچھے بھلائی والے معاملات کرتے ہیں یہ لوگ سب سے بہترین ہیں تو عام مسلمانوں کے ساتھ جو ہمیں دین جو ہمیں حکم دیتا ہے ہماری جو رہنمائی کرتا ہے وہ یہی ہے المسلمسلم المسلمون ام السا نہیں بیا دی حقیقی مسلمان کون ہے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ ہو یہ حقیقی مسلمان ہے حقوق تو العباد میں کتا کرنے والا نہ ہو بلکہ حقوق العباد میں مکمل جو حقوق ہیں اس کے بھائیوں کے وہ ادا کرنے والا ہو ول اللہ عن وفاہش ودی مومنٹ وہ نہیں ہے جو لان تان کرنے والا ہو جو حزیان بکتا ہو جو گالم گلوچ کرنے والا ہو یہ مومن نہیں ہے یہ تو منافق ہے منافق کی نشانی نبی رسات والسلام نے بتائی ہے اذا خاص ہم جرا جب جھگڑا ہو جائے تو حزیان بکھتا ہے گالم گلوچ سے کام لیتا ہے تو مومن یہ ہے جو حقوق العباد میں کوئی کمی نہیں کرتا حقوق کو پورا کرتا ہے اصل مومن اور اصل مسلمان یہی ہے جس کا اس حدیث میں آخری جملے میں دس دیا گیا تو بحمد یہ حدیث مکمل ہوئی جس کی ہم نے مختصر شرح کی ہے اور اس میں ہم نے پہلے بھی بتایا کہ حدیث اس قدر عظیم الشان ہے کہ اس میں سارے کے سارے حقوق جمع کر دیے گئے حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی حقوق اللہ میں اللہ رب العالمین کے حقوق اور اس کے قرآن مجید کے حقوق اور حقوق العباد میں جو نبی علیہ صلاح والسلام کے حقوق ہیں جو حکمرانوں کے حقوق ہیں اور جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں ان سب کو اس حدیث میں جمع کر دیا گیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حقول اقولہ وصطف اللّہ علیہ ول واخر العانا الحمد اللہ رب